الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى سل على سيد الرسل وخاتم مندیا محمد دین خی امو بسم بلّاہ الرحمن پانوجی فاستقم کم ما معك ولا تطغوا وفي مقام اخر والله الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وما دعا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رزق شوقنا المحبتنا الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والا دیا سب بلا جنہوں دروپ آچی آواز نال پڑھو تو جنہوں نہیں آو اسلام عالی کئی یا رسول الله والا آ کردی یال میں نے محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حال وعلا دی حمد و سنا اور حبیب خدا صلی اللہ علی وآلہ وسلم بارگاہ شریف دے اندر درود شریف کا نظرانہ پیش کرنتو بعد آج فریاد ہے کہ مولا تلا نفس و شیطان انسان دے ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بھی نجات جات فرما اپنی تابےداری اور اپنے حبیب کی تابے داری اس استقامت کی دولت نصیب فرما مولا سونا حاضری محفل و بانیا محفل دی کوشش و کاوشن محبتوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے اجرا زیمت آ فرما دی دوستوںکوال اقبال وائے نا کامی متا ہے کارواں جا رہا وائے نا کامی متا ہے کارواں جا رہا۔ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اقبال ہے تھا مر گیا کہ لٹے مال و سمان سادو سمان دولت لٹ گئی ہے قدب قدب آ گیا ہے کہ لٹیچن کا احساس مک گیا یعنی گل سمجھا جی اقبال اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک اتنے لٹے گئے ہیں لٹیا کی کیا ہے ایمان مذہب عقیدہ دین اخلاص محبت چاہت فوٹو ویڈیو نہیں بنا بھائی رب رسول محبت اور اندر دی روشنی دولتاں دولت سل لٹیاں گئی نے فرمایا گلب اے کہ اسان لٹیچ کے الٹا خوش ہوئے کلیا کہ آسان ترقی کر لئیے اص ترقی کر لئیے اسا علم پا لے ادا چنتے اپڑ گئے ہاں اقبال ہے بندہ لٹیا جائے تو لٹیچن کا احساس ہووے کہ یار میں ماریا گیا میں لٹیا گیا میں اپنا جا سا دو سامان کٹھا تو محروم ہو گیا ہے جی احساس ہووے پھر امید ہے کہ دوبارہ مال کٹا کر لائے گا تو جیسا ہی مر دے لوٹیچن الٹا خوشی مناو فرما پھر جائے بندے دا دوبارہ اپنے مقام تے تنا مشکل نہیں نامکن توجہ نہیں جی فرمائی افسوس افسوس کی گل ہے کہ اس وقت ساری قوم ہر اس چیز بڑی محبت نال بڑی چاہت نال حاصل کر رہی ہے کہ جیڑی چیز ان حق دے وچ نقصان ہے دی دنیا واسطے بھی نقصان ہے اور یہ آخرت واسطے بھی نقصان ہے لیکن جدو دین مستفا دی واری آئے نا ادو بندہ اس قوم کے بھی سناوے تے نہیں سن یعنی بے بےمانی بےحیائی فہاشیانی یعنی گناہ دے کم دور جا کے بھی لین تیار ہو جانے آ لیکن دین سانو گھر لبے اے لین بھی تیار نہیں جا. تو فرمائی دین سانو گھر لبے اے پھر بھی نو تیار اسی واسطے اس قوم کا یہ حال ہے کہ جتنے ہاتھوں فیس دنیا ہیں اور پکا پتا ہے کہ بچہ بھی جڑا وہ کفار دی تعلیم تو فیدیاب ہو رہا ہے اور پکا پتا ہے کہ آمن والا جہا مستقبل ہے وہ دین اسلام والا نہیں گا وہ دشمنا دین اسلام والا ہوے گا یہ باوجود ساری سمجھ رکھ رکھدہ ہوا ہتوں فیسان دیں خوشی نال اور وہ او مدارس جبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے دینِ متین دا علم پڑھایا جا ہے اگر وہ روٹی بھی دین, کپڑا بھی د کتاب بھی دین اتے سارا کچھ لے کے پھر بھی دین نہیں لینا ادھر کافران کی تعلیم ہاتھوں فیساں دے کے لگے سمجھ یعنی اگر دین مفت بھی لبے تو لینا گوارا کوفر تے گناہ پیسے ن بھی لے پونے اے لے لینا یعنی این تھولنے دور ہو گئے ہاں اندر اتنا ہیں ہو گیا اندروں ابھی ایمان تھونے خالی ہو گئے ہوں کہ سانو برائی دا اچھائی دی برائی دی نیکی دی نیکی بدی دی کوئی تمیز نہیں رہ گئی مولا روم فرماؤ نے فرمایا کبھی مردوں ٹردا ویخیا جی مریدا ارد کی ادور کدی مردے بھی ٹورے نے فرمایا جس بندے کا دل دل ضمیر انج مردہ ہو جاوے کہ وہ دین مصطفیٰ دی گیرت ہی نہ رہے فرمایا وہ فرد ٹردا مردہ ہے ٹردا مردہ ہے اور خدا کی قسم کر کے آنا ساڈے مردہ زمی ہون کی بھی حد ہو گئی ہے کہ نہ غیرت نہ ادب نہ ہیا نہ رب رسول دے فرائد فرائد واجبات دا خیال ہے نہ نبی سونے دیا سمساں دا خیال ہے نہ دین دا خیال ہے نہ جلابے دولت اپنی دولت اور وراثت دا خیال ہے اور نہ ہی اپنی دنیا کوئی کر دے نہ آخرت کوئی کر دے میں گلط نہیں کہہ رہا جدو ایس مقام سے بندہ پہنچ جائے نا وہ بندہ لا علاج بن جائے مگر یاد رکھے جی کہ مولا سونے نے جدوں میزان لگنے اور وہ او والا میزان جب کسی کی رشوت نہیں چلے گی نہ مقام دیکھا جائے گا نہ قوم وی جائے گی نہ عزت نفسی وی جائے گی اتے ویے جان گے اعمال کہ کی اعمال کیڑا لے کے آیا آ مال ਆਮਾਲ لے جان گے ਵੱਧ مال زیادہ ہوئے آ مال برائی گئی بخش کی امید لگ جائے گی لگ پہ گی جی برائیاں نیتیاں تو ود گئی اتنے اتنے دنوں نہ کو پوچھنے والا نہ نا کو دس آ جو سنڈ راہ اور رہنما حاکم نے او او بے دین بےدی تو تھلڑا طبقہ پیران دا او بھی اکثر اللہ, اللہ بے دین شاللہ بےدین تھلڑا طبقہ علماء دا سی وہ بھی اللہ ماشاءاللہ شاللہ لالا چاہا کے وہاں بھی دین دینے مستفا ناروبار بنا لیا جو کچھ بھی ہو جاوے اندل میزان تیرے کلوں رتیاں رتیاں ماشیا کا حساب نہ بولیں مت تو سمجھی کہ اتنا لی جی اتے کم چلائی چلے ہاں چل جائے گا اوے کام نہیں چل چلنا اتے امال بغیر کام نہیں چلنا اتے آمال کا حساب ہوگے کھے دے دیانے ساری قوم کی سمجھ بن گئی جدو بھی کوئی بےدینی کرے نا اور تمبی کی جائے اطلاع کی جائے کہ یار تو تلت کام کرنے کچھ نہیں ہوتا جی مولوی صاحب کچھ نہیں ہوتا خیر ہے کچھ نہیں ہوندا. اتھے تو اتنے تہ چڑھنا کچھ نہیں آتا لیکن اتھے تیرے الفاظ نہیں سنے جائیں اتھے مولا فرماوے گا فرما سرمزی شریف کی دی عدیش بات میرے آقا انعامدار نے فرماوے. پانچ پن تو بغیر پانچ چیزوں دے حساب تو بغیر کوئی بندہ بخشیا نہیں جاوے گا اس وقت تک نجات نہیں ملے گی جب تک وہ چیزوں کے بارے سوال نہ کیتا جائے پوچھا نہ سنیا وہ کی پانچ چیزیں نے جو ہے میرے آخا انعامدار نے فرمایا جوانی کے بارے سوال کیتا جائے گا کہ جوانی کتے لائیے تینوں جوانی اتا کی تھی لائیے مال کیے کمائے کتنے خرچ کی تھی. اور جڑا تینوں علم دیا اس علم ع امل کہ نہیں کیتا جدوں گاہے رب زل دے اندر کل مخلوق رب سونے کی کٹھی ہو گئی سارے سامنے آن گیا اور اتے بالکل آم اور بالکل بغیر کسی پردے دے لوگوں دے سامنے تیرے کولو یہ سوال جدو کیتے جان گے مال کیں کما کتنے لائے جوانی کتنے لائی گئی علم دے مطابق عمل کیتے یا نہیں اور مولا سونے نے مولا سونے نے جد سوال کرنا اتے مولویا کے سامنے بھی توں بہانے لا جانوی صاحب کپڑے فلید سنج کچھ اج ہو گیا اج ہو گیا اتے تیرا کوئی بہانا اس بار کا ہاتھوں ڈر بار گاہ دکھاؤ فرق کہ سے تیرے کولو حساب لے ان جو نمتہ تا فرمائی نے دی مرضی دے مطابق استعمال کر اگر سابو کتاب دے اندر تینوں ناکامی ہو گئی تو پھر تینوں رب سونے دی پکڑ تو کوئی نہیں بچا سکتا اتھے ایک دوست میرے آمن تو پہڑے شیر پڑھ رہے سن کہ ساری امت نم بخش دیتا ہے سونے تو سر مبارک سجدے چال مفوم یہ بنتا سی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کی اسا اسا اس امت دے اندر شامل بھی ہے یا نہیں کہ جس امت دی بخشش دعا تھا رب نے اپنے محبوب نہ لوگ وہ کون لوگ نے؟ وہ, وہ لوگ نے جنہوں نے اپنا ہر وقت محاسبہ کیتا ہے ہر وقت خدا کا خوف رکھا ہے اور ہر وقت اس دن کا خوف رکھے جس دن جس دن مولا سونے نے حساب کتاب حساب کتاب تیری زندگی دا پورا جہا دفتر وہ کھول کے تیرے سامنے رکھ رہے ہیں اور پھر اس دفتر دے مطابق تیرو حساب کتاب ہونا سمجھی کوئی کانڈ بلا کے ٹپ جائے گا تا میرا پیر باہو فرما پیر باہو فرماؤں فرمایا ہسن دیک پتا سو سونی سانی پلٹ for پاس ہو تقریر نار سال نر تحقیر حضرت آ سلطان مولا کارے سلطان کا موچ اس اللہ شاید رمدہ بادلو دے بادلو بے کہیں دے چار دن کی لےکی بندے دی جان چھٹ جائے گی جی میں شریف گزریا آوے مہینہ مسلمان بن جہی مسیط مہیلا وہ بھی نمازہ پڑتے ہیں جنہیں کدی مسیت نو اپنے چہرے کرائی بڑ بڑ دے دے چاند دینا دی جیارت نہیں گلائی مڑ سال بعد وڑے نے نزدیک چند دنوں دی عبادت نال بندے دا کم بن جانے خدا دی قسم کر گان لو چند دن نہیں چند دن نہیں مولا سونے لیں اپنے محبوب نو او فرما چو رہے جی سا حکم حبی حبیب خدا دیواری وی اے حکم آ اے محبوبا نیفی دے دوام محبوب لیگی دوانگ بڑائی دوانگ دیتے ہمیشگی نماز دے کے اوتے ہمیشگ دے کے اتنے ہمیشگی قرآن تلاوت دے تمیشگی احکام تلن تمیشگی ہمیشہ واسطے احکام تلنا اے مومن کا مقام مومن نہیں ہو سکتا جڑا چر بھی پل فر بھی رب سونے دے دین تو رب سونے کے حکام تلو جاوے اے ہوئی جناب دے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنا کر رہا تھا جسیما سان قبول نہیں کرتے دنیا کی خاطر اسان دور دراز کے بھی سفر دور دراز کے سفر نو پی سمجھ بڑیاں بڑی جھیل لینے لینا بڑیاں بڑیاں تکلیف اٹھا لینے دنیا دنیا دنیا بھی دی خاطر واری آوے اصانا رب رحمت فرماوے گا خدا کا بندہ رب رحمت دو فرماو دئی جدو بندہ رب سونے کی تابے داری چل तमाम हमेशा खुदा दिक समय जाव मौला सोने ने फरवा जाए मौला सोने ने फरवाज ہست کم کماؤ مرتا اے محبوبا او میں رہنا یہ جی سا حکم کی مطلب جی سی پردی ہوسا ہی رہنا جی حکم رہنا تو رح خدا دیا بندہ تھوڑا جہاں سوچ ادا نہ کر حبیب خدا جنہ دے واسطے ساری کائنات بڑھائی گئی ہے فرما رہے وہ سونے آ تو سٹی پردی مطابق رہنا وے जे सा मर्जी उवे उवे रहनी मर्जी नाल नहीं हूं मैं इतने छोटी जी गल कर देना ओ बंदा اپنے آپ نبی دتی کاق سکتا ہے جی نے اپنی مرضی چلائی رحم سہن دن مرضی چلائی ہے اپنی مرضی کی اپنی مرضی کی وہ بندہ کپنے آپ متھی سابت کر سکتا ہے کیونکہ نبی واسطے حکومے جی رب کی مرضی ہوگی نبی او میرے جا اپنی اپنی مرضی کرے وہ کبھی دونوں بچی ہو سبحان اللہ سونے کی مرضی او دے احکام تے تٹ جانا اور تمام ہمیشگی چند دنیا دیکھی چند مہینے دی ہمیشہ ہمیشہ لے ہکام کی پیروی کے کمر بستہ ہو جانا اصلے مومن مقام تاں گے, تاں میرے کائنامدار دی بار گاہ حضرت سفیان بن عبداللہ سخی رضی اللہ ہو سالان ارد گزار ہو سونے محبوبہ مینو شہ دسو شہ دسو گل دسو جاڈے بغیر کوئی نہ جانا ہوے تھے بغیر کوئی ہور نہ دا سکے وہ گل دسو میرے آئنامدار سرکار نے فرمایے. میرے میرا کائنادار سرکار نے فرماجے من سو بلو فرما تلہ تلہ دان رکھنا وا پھر یہ چٹ جا یہ پاک جا کی مطلب ایمان تے پک جاؤ ایمان تے بیٹھ جاؤ ایمان تے پک جاؤ اور جنہ لوگ نے جنہ لوگ نے جیڑے لوگ اپنے ایمان تے پکے نے اپنے ایمان تے گھٹے نے مولا سونے نے وا لوگ واسطے, واسطے انعام دا اعلان فرمایے اور انعام ایسا ادیمتا فرمایا متا فرما جائے کہ مولا سونے نے انہوں نے دنیا دے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا کوئی لےکی کام کر لیا ایک یہ یہودی سوچ بنی کھڑی ہے رات وٹا چا ہٹاؤ کنڈا چا ہٹاؤ انکیاں نے نیکیاں نے پر جڑے فرائد نے واجبات نے خبر ہی کوئی نہیں وہ پتا ہی نہیں انہوں کا علم ہی نہیں شہور ہی کہ سارے اتنے کی حقوق کلیباد کی حقوق اللہ نے اسا حساب کیڑی کہنا چند نیکیا بندہ مسلمانے وہ اللہ تے دے, دے حبیب تے ایمان رکھ دا وے پھر یہ ڈٹ جائے اور جڑا یہ ڈٹ جاوے ولا سونے نواवे قران ارشاد قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وہ لوگ قالو جنا اللہ ربستا یہ پک گئے تن والے ہی مل ملاق مولا نے سے فرشتے اتارے لے اونا دے اتے فرشتے ارشتے اتارے نے جہ فرشتے پیغام لے کے آئے نا اللہ خوف والا اب شروع مل جی کل چپ چو بے خوف ہو جاؤ بے خوف ہو جاؤ غم نہ کھاؤ غم نہ کھاؤ بے خوف ہو جاؤ اور فرشتیاں نے خوشخبری آ سنائی جنت دی. کینانو? کینانو? جیڑے لوگ جگ اپنے ایمان عقی ڈٹ گئے نے اپنے مذہب تٹ گئے نے اپنے راہ ڈٹ گئے نے عبادت نے کی ڈٹ گئے نے مولا سونے نے ان لوگ دنیا در ہی جنت کی بشارت دے دیتی دنیا دے جنت کی بشارت دے دیتی دی خدا دے بندے آ بندے نو جنت مل جاوے آپ دنیا تو تور لو ری جی فرمائی کہ جنت لب جاوے جنت لب جاوے رب دی رضا لب جاوے دنیا تور تو ل مقصد یہ ہوئیے مقصد بندہ دنیا کے مال کر کے رضی کر لے وہ رضا پا لے اور جدو جدو بھی رب کی رضا لبھی آئی خدا کی قسم کر گیا نا استقامت کام تو باد لگتی ہے سبر تو دی نہیں لبھی ہتا کہ اللہ نبی کیوں نہ مولوی نبی دی گل کر دی مولا روم دی زبان سنا مولا روم فرما نے فرما حدرت سی حضرت حدرت شعیب علیہ بکری چلا سن نبوت پہلے حضرت شعیب علیہ اسلام کو بکری چلا سن ایک دن آپ بکری چرا رہے نے بکریاں چرا رہے نے ایک بکری نہ سپئی ایک بکری نہ سپئی آپ سرکار نے وہ پیچھا فروا ہے بکری نسدی گئی آپ بکری بھج دے رہے بکری بھی دی رہی آپ بھی, رہی، بھی دے رہے ہتا کے آپ بڑے دور دراز لے گئی بڑی سفر لے گئی آخر کار بکری تھک ہار کے کھلو گئی بکری دے پیچھے اوڑے کڑے قدم مبارک ہو گئے فرم آ گئے پر سدکے جا جکری رکیے آپ گسا فرماؤں غصہ گاڈی ورگا ہوتا انہیں سوٹا لیا گیا اتنی پوری کر دینی آخنا سی رام مرال تین سائی کا ہی پتا نہیں سائی پچھوں بجا پہ تین خبر ہی نہیں تینوں پرواہ ہی نہیں پر سدکے جا اس واسطے اصا بے سبری بے سبری اور اس دقام نہ ہون کی وجہ لال نہ کام ہو جانے ادر سی ادو نام سلام جدو بکری ہے بکری نو پیار کرتے شفقت ہاتھ پھیرتے ہیں وہ منہ تے ہاتھ فیرتے ہیں وہی حالت ویگ کے فرما چلو میرے اتے تینوں رحم نہیں آیا وہ بولیے اپنے اتنے رحم کر لینا سی میرے اتنے تین رحم نہیں آیا اپنے اتنے رحم کر لینا سیری بری حالت ہو گئی زخمی ہو گئے حالت خراب ہو گئی ہے آپ سرکار لے وہ مولا کے حکم تے استقامت جو رکھیے اگر شہ برم آ گئے نے زخم ہو گئے تھکا ہو گئی ہے پر اپنی جان بھی پرواہ نہیں رکھی مولا کا حکم اگے رکھا وے کہ جانور رحم کرو مولا دا حکم اگ اور مولا سونے سبرت موسا کلیم پیار محبت دا معاملہ فرمایا کرنے او مولا سونا ادرت موسا نپوت دیکھا پیلے او عطا فرما جو ہے پا تھا پین لگتا روسے بیٹھے سب کو سمجھ بھی آ رہی کوئی فرش کر دے کرتے مولا سونا حضرت موسا سرکار نبوت کے کابل نے री मखलूक दात ईजात सबर भी रखते नेक्म से इस्तेकामत भी रखते मौला सोने ने आदलत मूसा अले इस्लाम नबूत आ फरमा दी अगर चे अगर चे नबूत امبیا نو نبوت دروانا حکمت اے او دا راد اے مگر نفیا دی دیواری بھی یہ قانون رکھیا وے کہ میری میری تقدیر دے مساحب صبر وی پورا ہووے میرے حکم عمل عمل دے امل دستقامت بھی, بھی پوری ہو اور اے کام نہیں یہ کوئی سوکھا کام نہیں خدا دے بند آ مومے نگر مومی مومن دقامت آ جمن دبر آ جا قسم کر گیا نا دشمن کی سہ وے کافر چی سہ وے دیگر مالک کہڑی شہ لے انگلی کے اشارے پہاڑ ہلا کے رکھ دے آج قوم آن دیئے، آن قبول نہیں ہوئی بدن آداب کے اندر ہی آف ہو رہا وے تین بدل آداب کے اندر ہی فی ہو رہا وے وجہ کی وجہ یہ ہوئی ہے تین بدل وہ دن, دن فرمان چوتتے جانے دن ب دن رحمت دی رحمت جا صرف دی وجہ ادرت سیدنا ابراہیم بن ادم سرکار بیٹھے سن سر. تبجو توجو تبجو ادرت سیدنا ابراہیم بن ادم سرکار بیٹھے نے کسے پوچھیا پوچھا وے ادور صاحب استقامت کون آپ سرکار نے پہاڑ وال اشارہ فرمایا سامنے پہاڑ سی فرمایا استقامت والے بھی نشانی اور पहाड़ न इशारा फरमावे पहाड़ अपनी जगह पहाड़ अपनी जगह छ पहाड़ इशारे निला दे आप दे सवाल का जवाब दे रहे सर उंगली जो पहाड़ वाले फरमाईए पहाड़ हिलन लग पे آپ فروڈ نے کھلو جا تین نہیں آخیا شہر جا رک جا تینوں نہیں آخیا میں میںکام احکام دے استقامات آ جائے بندہ مضبوط ہو جاوے خدا دی قسم کر کے آنا ادھر زبان چلفاظ کٹ دے ادھر مولا قبولیت دروازے کھول خستہ حال کیوں ہو جائے ہوں تینوں گل سمجھ آئی اکل والے کہ میں چاہتا دسنا چاہنا و سڈا حال کیوں ہو جائے سالے حکمران بھی سارے مسلط نے مہنگائی کا آپ بھی سارے رب بھی شراب داد بھی سر رشوت داد بھی سدے سر ہر بندہ بے چین بے سکون خدا دی کسم کر میں چاہت ساری بنی نبی دین نہیں اپنایا جے اپنایا بھی ہے استقامت نہیں اپنایا ایک بھی استقامت آ بندہ پیدا ہو جاوے دے پہاڑ ہلا کے رکھ دے وے دشمنوں دے روخ موڑ کے رکھ دے وے میرے آقا ہکا نامدار سرکار دے فرما فرمایا ان کریب انکریب ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ لوگ آخن گے مولویا تو بچوں ادیس کا مس رہا وا کیوں اکھے پابندیاں لاگو دے مولویا تو بچو پابندیاں لاگ دسے میرے آقا نے فرمایا جدو یہو جی کو مئی مولا سونا ان بچ تین دچ مبتلا فرما ایک تو فرمایا ان لوگوں کے مولا ظالم حکمران مسلط کرے گا یہ بھی عذاب ہے رحمت نہیں ظالم حکمران مسلط فرماے گا دوسرا فرمایا مولا مولا انہوں نے رز کچو برکت ختم کر دے گا گھر دس جی لے دس ہی کما والے نال بڑھیا بھی کما والیا پھر بھی اس گھر کا گزارا کی برکت گئی تیسرا داپ فرما جائے جدو مرن گے تو بیمان ہو کے مرن گے ردے ایمان نسیب نہیں ہوگا اہم آج ایک قوم دین تو ڈر دی ہے دین تسرے جان کو ہل پجا د ٹپ گئے حدود رکھنا چاہتا ہے دین نے مومن مومن واسطے حداں بنائی نے اگر انہوں ہدا دے ادر آئے جی ماند مو ملے جداں ٹپ ج اپنے سچا نہیں محت دعدار جھوٹا دعوی پہ کر دے تاں کر کے قوم تین جلستی ہے دین دی پابندی نو قبول نہیں نو برداشت نہیں خدا دیا تاں سونے دیا ظالم سڈے اتنے مسلت نے ناری لے بٹھے مرتے ویلے پتن ایمان نصیب ہوتا یا نہیں خدا دیا بندے آب ن سو بنا فرما نہیں چڈ دے فرما برداری کی عزت آ جا جا بندہ بندار پی فرما برداری بلے آ جابے داری بلے آ جانت کول استقامت منگ سدر منگتا پے امام غلالی دے فرما امام سرکار سردار دے نے فرمایا ہے جنا کما تنا کما توکیا گیا وے دے سبر کرنا جنہوں کرن دا حکم تے سبر کرنا فرمایا جے چیز بندے جا جائے تو بندہ رب دا بلی بن جانا ادرت با ادی گستامی تے جی گیا ملولیو ولی کنوں آخر نے ولی کون ہوتا دے حضرت با جدید فرما نے وہ ساب امرہ فرما نے کرن کر حکم آئے ڈٹ جائے تو روکیا گیا تٹ جے فرمایا تے ولی چاند چند چند لمحات ہاتھ عبادت سند لمحات اپنی تھان لوٹ جان مومن دقام مومن اے رب رسول کی تابے داری چٹ جاوے ڈٹ جے دنیا دی کوئی طاقت نٹا نہ سونے مولا سونے دی طرفوں مولا سونے کی طرف وہ ملتا وے وہ رحمت ملتی ہے اتا اتا دروازے کھلتے جڑے عوام واسطے نہیں حضرت حضرت امام قدالی سرکار فرما فرما جنی اسرائیل کا ایک مجرم بڑا واپی سی اپنے گنا بعد نہیں سی آپ گنا بعد نہیں سی مولا سونے حضرت موسا سرکار ولے واہجے یہ بستی چٹ دے بستی والے یہ وجہ تو ادا نہ آ اگ نہ برس پے ادرت موسا سرکار نے اپنے شہر چھ جا کے دورسری بستی ڈیرہ لایا کچھ بھی حکم ہوٹ دو کٹ دیو قربان جاو حضرت موسا سرکار نے اتو بھی آخر دار جنگل چلا گیا ان جا کے ایک ایسی بسیرا کیتا جتھے نہ کوئی بندہ سی نہ کوئی بندے دی ذات نہ کوئی جل, نہ کوئی پرندہ نہ کوئی شہر کوئی وسائل باب نہیں اوے جا کے ڈیرہ لا لے آؤ وقت آیا بیمار ہو گیا جدو بیمار ہوئے ہو جمار ہو جائے بیماری اوکے سبر کرنا ہوے مولا سونا میں تیرا نام فرمان درور میں فربانیاں کیتیاں نے حق مارے مخالفت زندگی گزاری ہوں بیماری آئیے میں لاچاراں میں بے سہارا کاش کے اج میرے ماں باپ ہو میری بیوی بچے آدھے میرے پاس بہ کے رو کر دے مو کو آج میرے کوئی کلام کرن والا بڑی دیر بڑی دیر بیماری تبر کیا ہوبر کرنے بعد مولا تالا دی رحمت نو جوش آیا ہمیشہ ہمیشہ یا امتحان سبر نہ جاندی ہے مضبوطی وی سبر مرض کے اتنے صبر کرنے مولا سونے نے وقت آیا ایک فرشتے دی باپ دی شکل فرشتے نو دی باپ دی شکل فرمایا حور نو دی ماں دی شکل چ فرمایا اور جنت دے جنت کے باقی ہورو دے بچیا پچھیا دیا شکلوں کے نادل فرمایا نادل فرمایا فرشتے جدو آئے نے ہے دے، ہے دے ماں باپ پیوی دی شکل بڑا خوش ہو جائے پڑھائی خوش ہو جائے پڑھائی خوش ہو جائے قربان برباد کر گئی ہے مولا سونے نے فرمایے. اے ایسا میرے دوست دا جرالا بڑا پہچے مولا سونے آئے وہ نوجوان جہا تیرا نا سی جڑا تیرا مخالف سی تیری نام فرمانی کی وجہ بستی چکر دیتا گیا سی مولا نے فرمایا موسا یہ میری بیماری سے سبر کیا وے میں سبر دے, دے سارے گنہ مرما جو ہےشہ دستور یا اناموائ کرام جڑا او نہیں حاصل یا صبر تو بعد یا استقامت تو بعد راہ جان رب سونا کسی اتاشا فرما دے نیاد پر دستور یہ دستور کہ پہلے اور ایڈا کام ہے ایڈا وا ہے جس جس کام کے ات جس کام اجر زیادہ ہوے جس کام دے اوپر امتحان انعام وے پھر او امتحان بھی بڑا ہوتا ہے جام عظیم امتحان بھی عظیم ہوتا ہے اور دین اسلام دے کے اتنا کموں دا حکم آیا اونا نو کرن دے کرنے اور جنہوں تو رکن دا حکم آیا اونا نو رکن دے اوپر جٹ جانا اپنے آپ مضبوط کرنا پکا کرنا کہ ایڈا اورم ہے ایڈا کام ہے کہ مولا سونا اپنی رحمت نہ لتا فرماے جدو یہ حکم شریف نازل ہوا نا فستکم کماؤ مرتا اے محبوب اوے رہنا جی جی سا حکم آ سونے نبی داڑی شریف دے اندر چند بال مبارک سفید آ گئے ہاب کی سونے آ جناب دے چہرے سے دے بڑھاپے دے آسار آ گئے میرے آقا انعامدار نے فرمایا شبت نہیں سورت ہود فرمایا سورت حود نے بڑھا کر فرمایا فرمایا رب سونے نے جڑا حکم فرمایا نا کہ مولا اے محبوب اے محبوب احبوب اوے رہ نہیں جی مرضی ہوکم نبی باپ سرکار دے جسم شریف دے اندر اتنی, اتنی یعنی اس حکم دا اتنا خوف آیا ہے کہ اس خوف دے نال آپ دے آپ بال مبارک سفید آ گئے حالانکہ آپ دے جسم اتہر دی طاقت مبارک دے یہ آلم سی کہ سو جنتی جواناں دے برابر طاقت رکھ دے سن سو جنتی جوان اور ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا دے کئی ہزار جواناں جوانوں تو وقت قوت اور روحانی طاقت تے ہی سا بھی نہیں نا وہ سے بے شمار ہے یہ جسمانی طاقت دس رہے ہیں جتے طاقت ہے اتے اس حکم نال انہ خوف انوف آیا ہے کہ بال مبارک سفید ہو گئے یار اتنے کے بال مبارک سفید ہو گئے سفید ہو گئے سانوں کدی سوچ بھی آئی سڈا کدی اس پاس خیال بھی سا کس پاس دل بھی پری خدا کی قسم کیا د جب تک مولا سونے کے دے تین دستقامت دے نہیں ہر حکم در حکم د استقامت نہیں تب تک کامیابی نہیں نہ دنیا دے اندر نہ آخرت دے اندر نہ دنیا کامیاب نہ آخرت کامیاب کامیابی والی دنیا اور کامیابی والی آخرت اس وقت لب ہے جدو بندہ اپنے آپ نو مستفا مضبوط کر لے اگر اس امت محمدیہ دا علاج ہے تو صرف اور صرف دینے وچ صرف اور صرف اس امت دی بقا اور اس امت دی فتح مبین رب سونے دے دین د دے دین دے ن مضبوط ہونا مومن کا کام ہے کافر دے دل دماغ مومن دی حیبت پانا اے رب سونے کا کام مومن مستقیم ہو جاوے کافر مومن ویخ کے ڈر ہے آپ عجیب مومناں وی آپ کافر ویخ کے ڈر جائیں وہی وجہ کی ہے وہی وجہ یہ ہے کہ سارے اندر کوکھلے ہوئے پی سڈے دل دماغ وہی روشنی دخالی ہو گئی دل کے اندروں او جاہو جلال او شکیل او سوکھل او استقامت او محبت نکل گئی ہے جیڑی مولا سونے نے صحابہ کے دل چ رکھی دادی قسم کر کے آنا نارا بلند فرما سن تو زمین ہل جی سی اچ کا ایک گولہ چمارے تھی لمبن لینا اوی آئی نا کہ نہیں یہ نتیجہ ایسے دسان رب سونے کے دن کنڈ کی تھی. جدو بندہ مولا سونے کے دن کرے تھے وہ بھی بے نیاد ہے مروا کافرانے ہاتھوں ہے اگر اگر اپنا علاج چاہ اور اپنی حالت سے واپس آنا چاہ